الحمد للہ وطف و محمد والا علیہ وابس وصطفیٰ بعد فأعوذ بالله من الشيطان الردين بسم الله الرحمن الرحيم ولئن اتبعت أهواءهم منت بد قلعہ کریمین <سؤال> إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسْقَلُونَ عَلَمَّ بِي <المبيه> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا یا سی ختم والا یا مکین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 فس بلا جی جی. فلانا میاں نہ زبان و کمال کرتے لیکن اونا نو تسا تعلیم یافتہ نہیں آتے آنکھ دے جے یہ کی وجہ ہے تے جاہل کیوں نے توجہ نہیں فرمائی اللہ ہے فقیر ہے عربی نہیں جانتا کسے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 جی گیس کچھ دا دا پہنتا کلجا پوٹا تو پھر جا گی اپڑتی اترے اٹھ کے کسی دو چار لفظ عربی دے اربی سیکھے کسی بارہ تکریر چپڑیاں پاڑ پڑ کے کسی جناب جی ایم کی اے چی جی آخ مجھے ہوں سٹے رنگ کا جوالہ آ گیا میں گی چلاو لگا نہ گیئر دا پتہ ہے نہ بریک دا نہ کلچ دا نہ تھلے والے سودے دا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 فلانی گل بڑی محکم ہے کی مطلب بڑی مضبوط ہے آخان گے جو ساری دے انسان دے اسے زور نہ لین سابت نہ کر سکی پکی تے مضبوط گل ہوئے. بہان بہان بہان بہان بہان اللہ۔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 غرد انہ نے جیڑی جیڑی کتاب تے زبان نو ذریعہ بنا کے رکھے اپنی فکر ومل تہذیب یہ مطلب انگریزی تعلیم یافتہ دا ہوئے گا ہوگا یہ سارا چھ کے آیا کھڑا ہے توجہ نہیں فرمائی ہاں ہوں میں اسی گل دی وضاحت جناب اگے کرنی ہے کہ زبان آدھرے, تعلیم بند رہے زبان حضرت آدم اسلام رب نے کائنات دی ہر سکھائی مگر حضرت آدم علیہ السلام دے, دے کول نہ انگریز تعلیم آخانے نہ وہاد تعلیم آخان نہ شیروں والی تعلیم آخان حضرت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 اتا رسول سکھاؤں گے ہم دردی انصاف سکھا گے غیرت حیا سکھا گے لفظ لیکن ایمان نال دس ابو جہل ماشا. ابو جہل ماشا. کول بندہ جا پویس پڑھ دی خاطر ابو جہ لفظ استعمال کرے گا لفظ ہی نہیں لیکن مانے جو بچ اپنے رکھے گا ابو جہل کو پڑھ سیکھنے والا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 نڑے حقیقت قیامت والے دن سکیں گا مولا مین سمجھ نہیں آئی بلی لاہج مولا فرما میں دلیل رکھنا وا میرے کو دلیل نے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 ماہر رحمت نال دے چھوڑا لیکن دو نہیں سٹا گا جنا چڑکے اللہ تعالی تو تھا رب دکی نے کہا کیڑا جنتی دو کی پتا, کیا پتا کیا آ اے میں کہو چلیا یہ رب سونے نے جی یہ خبر نہ دینی ہوں دی تو قرآن دا اتار اللہ دا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 دوسرا رب سونے سکھان واسطے اتارے وہ تابی ویکو جو بندی نیکو تے انہیں دو چار آیات چھوڑ لی جڑیا اس کی نگاہ نگاہ حقیقت نہیں اس نگاہ ولیا خلاف نے پڑھی آ مکھی دا پا مکھی نہیں بنا سکتے سارے کٹھے ہو جان پڑھ <تصفح> <تصفح> <تصفح> دے نہیں تو سلادے ولیا نی طاقت نہیں خلوکوباب ذُبَابًا وَلَا رجتا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 رب سونا کی فرمایا ہے کہ رب دے بلی پہ پیر رکھ تھان برکت کیوں بھائی ہے قرآن چنی حضرت عیسا علیہ السلام نے فرمایا واجال کی مبارکن ہے فما کن تو حافظ بیٹھا وجہ لیں مبارکن آپ رکھنا رب این دور ہی میں جتنے پیر رکھا گا دھرتی پرکھتا قرآن اتنا ہوئے قرآن اتنا ہوئے میری زبان وڈ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 کتاب پڑھ لین اللہ نسبت تو بغیر مرن تو بغیر تو بغیر, تو بغیر نہیں سمجھ آگا رکھا, رکھا اے یہ قرآن لکایا ہویا ہے کہ چھانٹی ہے. الرجس سا البیت قُلّا عَلَيْهِ گم إِلَّا الا فِي الْقُرْبَى باقی قرآن جنا ہی نہیں ہاتھ لانا پانی ایل ٹکر پانی یہ دو نا وا وا, وا, پڑی آ جا تھا تو تھلا پڑی جان دکھ روپیہ خدمت ممم. ہو جاتی ہے سنڈ چاہیے رولا موکا قرآن رکھو بٹ بھائی جان کے بھائی پارے بکری کھا گئی قرآن حضرت اسمان فلان ہے یہ عثمان دا صحیفہ بنایا اپنا دو آیا تھا باہر سامنے مرے پھر قرآن چیز پیش نہ کر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 اس منصوبے جو اندر پھر انہا دے خاص مقاصد ہوں دے نے وہ اپنا فکر تے اپنا عمل وچ منتقل کرنا چاندے ہو دے نے ہون میں تینوں مثال دے تاورتے کتاب باندے وچوں ثابت کرنا بھی سوچ منتقل کی میں ہوئی پئی عمل کی میں منتقل ہویا پہ میرے ہاتھ اچھ کتاب کا لیکی لیے بھائی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 جہاں کوٹے کی کجری واگ روپیے لوگ جرضی نال لگا جائے ادالت ہوں مولا علی جیسا قاضی بیٹھا سبحان بول بول بول وچ جی بیٹھن والے کول رن آئے آخر میں عزت بجوچنی چکلے بہ کے لائس کٹ دے آخر سال خرچا سان جنو نے سالانہ لائسنس فیس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 ایک پسے پانچ ملک ہوکھل ہوئے سارے گل ختم ایک سور دی پی منی اکثریت کدھر گئی تجونی کی مرچاں پاوڑ پہ سدکے پر اصا بےغیرت پہچاو پہ سدکے مرچ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 کر کے پاکستانت علم تعلیم چ کیتا ہے دیوبندیاں وہابیا وڈیریا جن سی شاس احمد رضا خان صاحب بریلوی پیر مہر علی شاہ گولڈوی سڈا سید امام شاہ صاحب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 دشمن دا تاریف دشمن دی تاریف کوئی نہیں کرتا ہوں تاریف کی ہوں سمجھتے سن سجن, سمجھ سجن دے دشمن دے دشمن دے کیا دا نے دشمن نے نام بھی نہ لیا رکھی چلے توجہ نہیں فرمائی نے اچھا ہوں عربی سیکھی گئی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 بے نیر ساڈی تقدیر او بھائی سا خدا دی اے تقدیر تے ہبیشاں کرداں دے ہتھ وچ ہن وی اوتھے ہی اے تے مڑ تے ساڈی تقدیر یودیاں دے ہتھ وچ ہوئی مولا آا, کوئی ساڈی تقدیر بدل تا اساں اپنی تقدیر کس دے ہتھ وچ نہیں نہیں محمد عربی دے ہتھ دیکھنا چاہندے توجہ نہیں فرمائی عمر اے سبحان اللہ نعرہ تقدیر واہ واہ سب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 اگوں قوم گانا گا چلو گا گئی سی مینو رکھ لالی کر دے چلا لمے آ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 دن دن سبق تعلیم تھیل بےمانی بےمانی ودی پی یہودیت بدلی پی اسلام سگڑتا پیا انسانیت سگڑتی پی وجہ تعلیم تو شعر کیوں نہیں پیا توجہ نہیں فرمائی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 توک ہے جو دے پہلوان نہیں بنتے بننے تعلیم دے شور نہیں آ سبق محمد عربی سرکار ہوا شاہ, شاہ, شاہ بن گئی پھر صلاح الدین ایوبی بن گئی محمد بن قاسم بن گئی نی اردو تا حال اے اچھا ہوں ابھی لکھیا سی جانور آس نوڑے جہ لفا کی دی، تبدیلی چ پیالہ ہور چا کیتا ہے، تھوڑا جہا پیالہ پیالے کا رنگ چمکایا صفحہ نمبر ایک سو جناب جی بارہ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 رکھ دی ہونا نہراغ دینی شہ دی چرغ بیت بن گیا نہ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 میں صرف اک کھولنے لگا سانو مداریاں وانگو سارے نچا پے کہ ساڈے انسانی اقل نہیں رہی مسلمان دیکھو یہ دنیا نو نچاوے ان کو نچا سونی فرمائی نے منی مان دسو بارت کفر ہے کہ نہیں بول بول ہے بولے تو جہی دیوبندی بھی نہیں کر سکیا دیوبندی اینا ضرور آخر ہے کہ ہم نبیوں جیسے ہیں لیکن یہ انہوں نہیں آخیا کہ اصا نبیا تو بھی چنگے ہیں یہ لانت یویل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 میرے بھائی حسن حسین جنت بھی بہت روتبہ نہ او جڑی سکول نہیں پڑی کسمیاں ان پڑھا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 سی سادڑ پی سی گھر منجی ملی پئی سی تے روٹی پکا کے تے ہر شے کپڑا تگڑا دھو کے مرد کے اگتی سی ہے oh. مردے نو جناب جیڑا پا لا سا پا لا سی آخری سی میرا سر دسائی oh. کوئی غیر پٹ کتنے کوئی غیر نو نہیں ویکنا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 اللہ بال آدھی فرونی ماشرہ بن جائے نا فروغ ماشرہ اندر جہاں لوگوں چاندی ورگی وہ دنیا ویخ نکلی باہر یہ پردے کا انداز ہوتا ہے چہرے پر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 بولو سبحان اللہ اچھا مہربانی کر کے برخا لایا کر کے ٹوپی دا برخا پہن کے سہولت جا سکتی کیوں کنڈن ٹوپی والا برخا کنڈن کہ برخا دا کہ سمجھ نا آدھا منصوب ہے نے کمی منصوبہ کپڑے لا لے پر لانے ہولی ہلی نے کچھ پائی ملتی یونیورسٹی چاہیے ہر چلا پھر کیا نے میڈم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 خریدار سام باقیا کسی ہاتھ نہیں لایا چشتی پورے ٹما چڈیا اسا بھی پڑھنا تھی وہ جا کل والا سب یہ تو نشانی کٹی کیوں اٹھے کام 180 پانے سو اسی سوا ہے اچھا سو چالی ہونا ہاں کن یاد رکھا ہے یہ سڈے کونڈی دے, کونڈ دے بلوچ آئے بیٹھے جہدرا کونڈی کنڈی جان دیو اور سارا ٹولا جی اللہ سونے دے فضل و کرم کل اس جلسے آئے سنجے ہے یہ چس لگی ہے انہوں ہک بزرگ فرما دے ہک ہے مکنا تیس مومن ہوں لوہا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 کیوں رب دان من حیث لا یعلمون اللہ فرماندہ میں اپنے مخالف نو معلوم نہیں ہو تین فرنا ہے میں اندر دے فڑنا کر کے آ کشمیر سرحد کے علاقے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 چشتی میں پتر تین پتہ نہیں کلہ کردا کی تین اصل اندازہ ہی نہیں جو خدا ہی چلتی پی کلہ پہ چلا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 ہاں کیونکہ مبلغ واسطے اصلا رکھنا حرام ہے مجاہد جائز مبلک کے مجاہد کا فرق ہے محبوب خدا مکہ شریف چ خالی مبلغ سن اصلہ نہیں رکھا جد مدینے میں آئے نا اتے جہاد فرد ہوا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 دہشت گرد نے یہ بئیمان دا اصل کا اوترا تینوں اگلے مار تابی بھابی نبی مبلک پتھر مارن دوا دین تابی رکھ لڑے توجہ نہیں فرمائی دشمن نہیں نبی نبی اپنی جان دے سامنے پیش کیتی کڑے نے وہ پتھر پہ مارتا لو لہان پہ ہوں نے لیکن سرکار اگوں ہاتھ اٹھا دے بزرگاں کتاباں لکھیا اس بندے کے لیے تبلیغ حرام ہے جو اپنے آپ کو صبر میں نہیں رکھ سکتا اللہ اللہ میں امام غزالی دیا کتاب علم ملاخلاق تخا دہ مراد جہل کٹے فلانے شاہ صاحب حافظ بادی صاحب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 جی موجود چا... انہاں نگاہ جو کیسلا اے اے <laughs> اے اے دہشت گردی کا <laughs> نہیں اے اصلا محمد اربی دس لال بول سبحال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 سبحان اللہ محل اللہ. اللہ. محل. آخر داوانہ جیند رہے تو پھر اللہ دعا میرے حضرت صاحب